خیر الحدی کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہارے لیے ایک بہترین قسم کا نمونہ موجود ہے یہ اعت کریمہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں تمہارے آئیڈیل تمہارے لیے نمونہ کی حیثیت رکھنے والے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم نے کوئی بھی عبادت کا کام کرنا ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کا تعلق دین سے ہو تو اس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھنا ہے آپ کو نمونہ بنانا ہے آپ کی احادیث کی طرف دیکھنا ہے آپ کے قول و فعل کی طرف دیکھنا ہے اور اس کا تعلق میرے بھائی صرف حج سے نہیں عمرے سے نہیں زکوٰۃ سے نہیں روزوں سے نہیں بلکہ صرف نماز سے نہیں معاملات سے بھی ہے دنیاوی معاملات میں بھی جن امور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان سے ہمیں رکنا ہوگا ان سے ہمیں دور رہنا ہوگا لیکن میرے بھائی ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ کئی دوست احباب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رکھی جاتی ہیں چونکہ وہ احادیث ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی اور ہے یہ ایک عجیب سا جملہ ہے مختصر سے درس میں صرف اسی جملے کا جائزہ لینا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں ہمارے آئیڈیل ہیں اور جب کوئی بائی غلطی کر رہا ہو جب کوئی مسئلہ ہو اس کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ کی تو بات ہی اور ہے میرے بھائی اس میں کوئی شک خوش خوشبانی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بہت اونچے ہیں ہم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں لیکن اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمارے لیے امام بنایا ہے ہمارا مختار بنایا ہے ہمارا پیشوا بنایا ہے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے ہر وہ کام جو آپ نے کیا وہ امتی کریں گے امتیوں کو کرنے کی اجازت ہے اور ہر وہ کام جس سے آپ دور رہے اس سے ہمیں دور رہنا ہوگا سوائے ان چند ایک امور کے جن میں شریعت نے بتا دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں ان امور میں آپ کو استنا حاصل ہے جیسے چار سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا آج کی امتی کہے کہ میں پانچ عورتوں سے شادی کروں گا کیونکہ نبی اسلام نے نو شادیاں کر رکھی تھی گیارہ کر رکھی تھی تو ہم کہیں گے نہیں وہ کہے گا بھی کیوں نہیں اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی اسلام تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں جب آپ نے نو کی ہیں تو ہم نو کیوں نہیں کر سکتے جب آپ نے گیارہ کی ہیں تو ہم گیارہ کیوں نہیں کر سکتے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ امر خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو پانچویں عورت سے شادی کی جانچ نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسے لوگ مسلمان ہوئے جن کی پہلے سے چار سے زیادہ شادیاں تھی آپ نے ان سے کہہ دیا کہ چار بیویاں رکھ لو باقی کو چھوڑ دو اس سے پتہ چلا کہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل ہے آپ کو اطلاع حاصل ہے ایسے ہی قرآن پاک میں ہے کہ اگر کوئی عورت آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں آپ مجھ سے شادی کر لیں نکاح کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بغیر حق مہر کے نکاح کر سکتے ہیں حق مہر آپ کے لیے ادا کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر امتی کسی بھی عورت سے شادی کرے اس کے لیے حق مہر ادا کرنا ضروری ہے تو اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند امور میں بتا دیا یا قرآن نے بتا دیا کہ ان میں آپ کو خصوصیت حاصل ہے آپ کو استثناء حاصل ہے ان کے علاوہ باقی سارے امور میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے جو کام آپ نے کیا وہ امتی بھی کریں گے جس سے آپ دور رہے امتیوں کو بھی دور رہنا چاہیے باقی سارے امور میں چونکہ آپ ہمارے نبی ہیں ہمارے رسول ہیں اگر جب آپ کے حدیث پیش کی جائے ہم نے یہی کہنا ہے کہ آپ کی بات ہی اور ہے تو پھر نبی ہونے کا کیا مطلب رسول ہونے کا کیا مطلب نبی اور رسول اور امام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی جانب دیکھیں آپ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈہالیں آپ کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں تو اس لیے میرے بھائی یہ جملہ درست نہیں ہے یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی اور ہے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے کوئی شک و شبہ نہیں پھر کہہ دوں کہ آپ سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب کے سردار خاتم النبیین امام الانبیاء ہیں لیکن جو امور جو کام آپ نے کیے وہ امتی بھی کر سکتا ہے چنانچے بخاری شریف کی حدیث ہے جناب عائشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کلام کو وہی کام کہتے جن کی وہ طاقت رکھا کرتے تھے صحابہ کلام آگے سے کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں اللہ تعالی نے آپ کی تو اگلی پچھلی ساری لفظیں معاف کر دی ہیں تو جناب ایسا فرماتی ہیں اس جملے پہ آپ نواد ہو جاتے غصے میں آ جاتے اور اتنے غصے میں آتے کہ غصہ آپ کے چہرے پہ نظر آ رہا ہوتا تھا اور پھر آپ فرماتے و علم کم تم میں سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ اور اللہ کے دین کو جاننے والا میں ہوں آپ کس جملے کو پر غور کریں کہ جب لوگوں کے منہ سے آپ یہ سنتے کہ آپ کی تو بات ہی اور ہے ہم آپ کی طرح نہیں ہیں تو آپ آگے سے کہتے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو اور اللہ کے دین کو جاننے والا ہوں ان دو جملوں کا کیا مطلب ہے جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی اور ہے یعنی کہ ہم کچھ اور کریں گے آپ کچھ اور کہتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کام سے دور رہوں گا میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں اللہ کے اصول نے چاہے کیا ہے کیونکہ آپ کی تو بات ہی اور ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری لفظیں معاف ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ ڈر ختم ہو گیا تھا اللہ کا یا دین کے چیز کا آپ کو ناؤز بل علم نہیں تھا اور یہ جملہ غلط ہے اس لیے آپ بتا رہے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں چنانچہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک اور حدیث میں جسے روایت کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام ابو دعود رحمہ اللہ نے جناب آشا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور سن رہی تھی اسی حجرے میں میرے بھائی اور ایک آدمی آپ سے سوال کر رہا تھا آپ دروازے پہ کھڑے تھے سوال یہ کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میں کئی دفعہ اس حالت میں اٹھتا ہوں کہ میرے اوپر غسل واجب ہوتا ہے میں جنبی ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھ لوں لیکن نماز کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے یعنی کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے اذان ہو چکی ہوتی ہے یا اذان ہونے والی ہوتی ہے جبکہ میں نے بھی غسل کرنا ہوتا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کیا اس حالت میں میرا روزہ ہو جائے گا اگر میں شہری کھا لوں یا میں نیگیت کر لوں کہ آج میرا روزہ ہے جبکہ جب میں نیگیت کر رہا ہوں شہری کھا رہا ہوں میں اس وقت جرمی ہوں جنابت کی ہاتھ میں میں نے غسل نہیں کیا ہوا اور اوپر سے اذان ہو جائے گی اور ابھی تک میں نے غسل نہیں کیا ہوا تو کیا اس حالت میں روزہ رکھنا ٹھیک ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس عہد کے مطابق جو میں نے درس کے شروع میں پڑھی تھی وہ عہد کیا ہے میرے بھائیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس کے مطابق آپ نے اس سے کہا کہ میں بھی کئی دفعہ صبح اٹھتا ہوں میرے اوپر غسل واجب ہوتا ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں اور پھر غسل کر لیتا ہوں اس کا کیا مطلب تھا کہ یہ جائز ہے جب میں کرتا ہوں میں تمہارے لیے نمونہ ہوں میں تمہارے لیے نمونہ ہوں جب میں یہ کام کرتا ہوں تو تمہارے لیے بھی جائز ہے لیکن وہ آدمی آگے سے کہنے لگا لس امی اللہ کے رسول آپ ہماری طرح نہیں ہیں خدر اللہ کماتم بھی کمات اخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری لفظیں معاف کر دی ہیں تو اب صحابی کے اس جملے کا مطلب کیا ہوا صحابی کے جملے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے تو جائز ہے کہ آپ صبح اٹھیں جنابت کے حالت میں ہو پھر بھی روزہ رکھ لیں غسل چاہے بعد میں کریں لیکن ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے ہم تو عام آدمی ہیں ہم تو عام آدمی ہیں آپ تو نبی ہیں رسول ہیں اگلی پچھلی ساری لفسیں آپ کی معاف ہیں اور جملہ و شوقت صحابی نے کیا بولا ہے قد غفر اللہ ماتقد امن دمبی کو مات اخر کہ آپ کی تو اگلی پچھلی ساری لفسیں معاف ہیں جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنا اچھا کام نہیں ہے جنابت کی حالت میں روزہ رکھ لینا غسل کیے بغیر اتنا اچھا کام نہیں ہے تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ کریں آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ آپ تو بڑی ذات ہیں آپ تو نبیوں کے امام ہیں تو آپ کے لیے اس لیے جائز ہے کہ آپ کا رتبہ بلند ہے مقام بلند ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر رہے ہیں جو اتنا مناسب نہیں ہے لیکن آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہے تو آپ ناراض ہوئے اور اس پہ آپ نے فرمایا اللہ اخشا کم لما بما بیما میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں یہ جملہ میرے بھائی دھیان سے سن لیں آپ نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ لوگوں نے تو ایسے جملے بنا رکھے ہیں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کو کون چھڑا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من کتنا کفری جملہ ہے یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور آپ کی یہ بات سو فیصد ٹھیک ہے ہم بھی ڈرتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم تھوڑا سا ڈرتے ہیں مکمل نہیں ڈرتے کیوں کیونکہ ہم اللہ کی شان کو اچھی طرح جانتے نہیں ہیں جو اللہ کی شان کو سب سے زیادہ جانتا ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور نبی صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کی شان کو اللہ کے مقام کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے اس لیے آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے آپ کہہ رہے ہیں میں تم میں سے سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں وہ عالم کم بیما اتقی و اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اس بات کا علم رکھنے والا ہوں کہ کن چیزوں سے دور رہنا ہے اور کن چیزوں کے اوپر چلنا ہے کن کن چیزوں سے بچنا ہے کون کون سی چیزیں حرام ہیں کون کون سی چیزیں نامناسب ہیں کون کون سی چیزیں ناجائز ہیں اس کا علم میں تم میں سے سب سے زیادہ رکھتا ہوں تو اس لیے میرے بھائی یہ جملہ بول دینا جب بھائیوں سے کہا دے بھی یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں نیدی آپ کی تو بات ہی اور ہے میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن جب حدیث پیش کی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے تو مقتدی بھی کر سکتے ہیں جو جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مقتدی کریں گے جن جن کاموں سے آپ دور رہے مختدی بھی دور رہیں گے دوسری حدیث اسے بھی روایت کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں اور وہ صحابی جو بیان کر رہے ہیں ان کا نام ہے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں یہ کون سے امر بن ابھی سلمہ ہیں کیا ان کو آپ نے پہچانا ہے میرے بھائیوں جی جی حضرت ام سلمہ کے بیٹے ان کی وہ حدیث آپ جانتے ہوں گے کہ چھوٹے سے تھے نبی صلی سرم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور پلیٹ سے کھانا کبھی ادھر سے لے رہے تھے کبھی ادھر سے لے رہے تھے تو نبی صلی سسر نے ان کی تربیت کی اور فرمایا بیٹا کہ جب کھانا کھاؤ سم اللہ کیا کرو پہلے بسم اللہ پڑھو اللہ کا نام لو وکل ملیق اور اپنے سامنے سے کھاؤ کسی اور کے سامنے سے نہ کھاؤ وکل بھی اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تو یہ عمر بن نبی سلما نبی اسلم کے پاس آئے بڑے ہو کے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ کیا روزے دار اپنی بیگم کو بوسا دے سکتا ہے روزے دار اپنی بیگم کو بوسا دے سکتا ہے اب میں دو منٹ کے لیے حدیث کو یہاں پہ روک دیتا ہوں حدیث کو بعد میں مکمل کروں گا آج اگر کوئی یہ مسئلہ کسی عالم دین سے پوچھے اور عالم دین آگے سے کہے کہ جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ہاتھ میں اپنی بیگم کو بوسا دے لیا کرتے تھے تو لوگ کیا سوچتے ہیں نہیں جی اللہ کے رسول کی تو بات ہی اور ہے جن کے اصل اللہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتے رہے جو نامناسب تھا؟ نعوذ مناسب تھا ذالک نہیں میرے بھائی جب نبی السلم نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہوا تو عمر بن ابی سلمہ نے جب یہ مسئلہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور آپ کا عمل عمر بن ابی سلما کو بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ہاتھ میں بوسہ دے لیا کرتے ہیں جب عمر بن ابی سلمہ کو یہ پتا چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول لستہ مسلانہ آپ ہماری طرح نہیں ہیں آپ ہماری طرح نہیں ہیں قدغفر اللہ الکما تقدم من دمبی کمات اخر اللہ نے آپ کی اگلی پچھڑی ساری لفسیں معاف کر دی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل غیر مناسب ہے لیکن آپ کرتے ہیں اس لیے کہ آپ تو نبی ہیں آپ کرتے ہیں اس لیے کہ آپ رسول ہیں اور ہم عام سے آدمی ہیں ہمارے لیے تو مناسب نہ ہوا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے وہی جملہ جو پچھلی حدیث میں آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اللہ سے تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عمل غیر مناسب ہوتا اگر یہ عمل نجائز ہوتا اگر یہ عمل حرام ہوتا تو میں اللہ سے تمے مقابلے میں زیادہ ڈرتا ہوں میں یہ عمل کبھی نہ کرتا تو دوسری حدیث کو ملا کر دوسری حدیث کو ملا کر مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتا ہے تو روزے کے ہاتھ میں بیگم کو بوسا دے سکتا ہے لیکن اگر جو سمجھتا ہے کہ میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکوں گا بوسا دینے کے بعد ہو سکتا ہے ہم بسری کر بیٹھوں کو کام کر بیٹھوں تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیگم کو بوسا نہ دے لیکن جس کو اپنے جذبات پہ کنٹرول ہے وہ روزے کے ہاتھ میں بیگم کو بوسا دے سکتا ہے جناب ایشا رضی اللہ عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ جب ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بوسا دے لیا کرتے تھے وَقَانَ لِئِرْبِهِ لیکن آپ کو اپنے اوپر بہت کنٹرول تھا تو اسے پتا چلا جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہے جس کو پتا ہے کہ میں اپنے اوپر قابو رکھ سکوں گا تو وہ روزے کے ہاتھ میں بوسا دے سکتا ہے مگر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسا جملہ بولنا مناسب نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی اور ہے آپ نے جو کام کیا وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے نہیں میرے بھائی ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ امتی بھی کر سکتا ہے سوائے ان کاموں کے جن میں آپ کو اصل حاصل ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہیں تیسری اور آخری حدیث اسے روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اور اس حدیث کو میرے بھائی توجہ سے سننا ہے اور جو صحابی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں ان کا نام ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین صحابہ رضوان اللہ علیہم صاحب وہ آپ کے گھر تشریف لائے لیکن آپ گھر میں نہیں تھے کیوں آئے مقصد کیا تھا وہ جاننا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا ہے آپ کی عبادت کی روٹین کیا ہے جناب عشہ رضی اللہ علیہ گھر میں موجود تھیں انہوں نے آپ کی عبادت کا معمول ان کے سامنے رکھ دیا اور یہ معمول کچھ اس حدیث میں آیا ہے اور کچھ دیگر حادیث میں بھی آیا ہے اور وہ کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھنے پہ آتے تو رکھتے ہی چلے جاتے ناگا کرنے پہ آتے تو ناگا کرتے چلے جاتے اس سب کے باوجود آپ نفلی روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے لیکن ناگا بھی کر لیا کرتے تھے اور رات کو آپ سو بھی جاتے اور تحجد بھی پڑھتے نیند بھی پوری کرتے عبادت بھی کرتے اور تحجد پڑھنے پہ جب آتے تو اتنی اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جایا کرتے تھے لمبی نماز پڑھنے کی وجہ سے پاؤں میں ورم پڑ جاتا جناب ہدا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا یعنی کہ آپ کو اپنا امام بنا لیا خود مقتدی بن گیا آپ سورہ بکرا کی تلاوت کر رہے تھے میں نے سوچا کہ آپ سو آئےتیں پڑھیں گے اور رکو میں چلے جائیں گے سو آیتیں کتنی بنتی ہیں میرے بھائی جی نہیں نہیں, نہیں. جی میرے بھائی سو آیتیں تقریباً کتنی بنتی ہیں تقریباً آدھا سپارہ بن جائے گا تو آدھا سپارہ تھوڑا نہیں ہے میرے بھائی ایک نقد کے لیے ہمارے بھائی آج کل تراوی میں مکمل طور پہ آدھا سپارہ پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب حدیفہ نے سوچا کہ آپ ایک رکت میں سو ایتے پڑھ لیں گے لیکن آپ نے تلاوت جاری رکھی پھر جناب حذیفہ نے سوچا کہ شاید آپ سورہ بکرا کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے ایک رکت میں سواس پارا دوسری رکت میں دوسرا سواس پارا کیونکہ سورہ بکرا 28 پاروں پہ مشتمل ہے لیکن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جاری رہی سورہ بکرا کے بعد آپ نے ایک اور سورت کی تلاوت شروع کر دی کون سی جی سورت تھی سورہ سورہ نساء سورہ نساء سورہ نساء کی کتنا شروع کر دی آپ نے سورہ نساء ختم ہوئی تو آپ نے سورہ علیہ عمران شروع کر دی اس سے پتہ چلا ترکیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں قرآن کی سورتوں کی نماز میں تو پھر آپ نے سورہ عال عمران شروع کر دی سورہ آل عمران ختم ہوئی تب جا کے آپ رکو میں گئے میرے بھائی کتنے سپارے ہوئے جی سوا پانچ سپارے ایک رکعت میں کتنے سپارے ایک رکعت میں سوا پانچ سپارے ایک رکعت میں اور آپ کتنی نقدے پڑا کرتے تھے آٹھ سوا پانچ سپارے ایک رکعت میں میرے بھائی اور جناب حزیفہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تلاوت ایسے نہیں تھی جیسے آج کل کے کاریوں کی ہوتی ہے یا لمون تال کی سمجھاتی ہے بس نہیں جناب حضیفہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایت آتی جس میں جنت کا ذکر ہوتا آپ رک جاتے اللہ سے دعا شروع کر دیتے یا اللہ مجھے بھی جنت دینا جب وہ ایت آتی جس میں جنم کا ذکر ہوتا رک جاتے اللہ سے کہتے یا اللہ اس سے مجھے بھی بچانا جب وہ ایت آتی جس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہوتا آپ اللہ کی تصبیح شروع کر دیتے اس انداز سے آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے جب اس عبادت کا ان تین صاحب کرام کو علم ہوا تو کہنے لگے یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے ہمارے لحاظ سے نبی وسلم کے لحاظ سے تو بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ تو بخشے بخشائے لیکن ہمارے تو بہت گناہ ہیں ہمارا تو خطرہ ہے کہ جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کچھ کریں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے تینوں صحابہ کرام خلوص دل سے جمع ہوئے ہیں نیک نیتی سے جمع ہوئے ہیں اور آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے ہماری عبادت بہت زیادہ ہو اور جنت میں جانے کے حقدار ٹھہریں چنانچہ ایک صحابی نے اعلان کیا کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا کبھی بھی ناغا نہیں کروں گا جی میرے بھائی کیا تبصرہ آپ کا اس کے اوپر اچھی بات ہے نا روزہ رکھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے کہ نہیں میرے بھائی اور نیت بھی نیک ہے آج بھائی کہتے ہیں ہماری نیت نیک ہے ارادہ بڑا اچھا ہے پروگرام بڑا اچھا ہے میرے بھائی صرف نیت کا نیک ہونا کافی نہیں ہے جو عمل آپ کرنے لگے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا ضروری ہے اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس عظیم صحابی نے اعلان کیا کہ روزانہ نفری روزہ رکھا کروں گا اور میرے وہ دوست میرے وہ دوست میرے وہ احباب جو بڑے پیاروں محبت سے ایسے قصے بیان کرتے ہیں ایسے واقعات بیان کرتے ہیں مزے لے لے کر کہ ہمارے فلاں بزرگ جو ہیں وہ چالیس سال تک روزہ رکھتے رہے بیس سال تک روزہ رکھتے رہے کبھی ناگا نہیں کیا وہ اس عدیز کو دھیان سے سنی اور وہ دوست بھی دھیان سے سنے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہمارے امام صاحب ہمارے کاری صاحب ہمارے بزرگ صاحب مغرب کے وزو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں یعنی کہ رات کو سوتے نہیں ہیں بیگم کے پاس نہیں جاتے کوئی غلط کام نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول دس سال تک رہا بیس سال تک رہا تیس سال تک رہا چالیس سال تک پچاس سال تک ساٹھ سال تک وہ عشاء کے وضو سے یا مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے ایسے دوست جو ہیں اس حدیث کو دھیان سے سنیں تو یہ کیا کہا ہے صحابی نے پہلے صحابی نے اعلان کیا ہے روزانہ نفی روزہ رکھا کروں گا کبھی بھی ناغا نہیں کروں گا دوسرے صحابی نے کہا کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا سویا نہیں کروں گا روزانہ اور پوری رات اللہ کی عبادت کیا کروں گا کبھی بھی رات کو سویا نہیں کروں گا بظاہر یہ اعلانات بڑے اچھے ہیں اور اس کے پیچھے نیت بھی بہت اچھی ہے تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا کیوں بھائی شادی کیوں نہیں کریں گے میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ شادی سے ہی سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں جب آپ شادی کرتے ہیں شادی سے پہلے بیگم کے لیے گھر تیار کرو بیگم کے لیے سونا تیار کرو پیسے کماؤ جدر سے بھی آتا ہے لاؤ حرام حلال کی تمیز مٹ جاتی ہے رشوت سے پیسہ آ رہا ہے کہ سوچ کے ذریعے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے بس پیسہ جمع کرنا ہے شادی کرنی ہے اس کے بعد جو شادی کے موقع پہ ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں شادی ہو گئی اب بیگم کو ٹائم بھی دینا ہے بیگم کو کھانا بھی دینا ہے کپڑے بھی اس کے لیے لانے ہیں اس کے سارے مطالبات پورے کرنے ہیں اور ہو سکتا ہے بیگم سے باتیں کرتے کرتے نماز بھی گزر جائے پھر جب بچے پیدا ہو جائیں گے اب چھ بچے ہو گیا دس بچے ہو گئے اب ان کے لیے بھی کمانا ہے ان کو ٹائم بھی دینا ہے ان کے پاس بیٹھنا بھی ہے ان کو پارک میں بھی لے کر جانا ہے جب وہ کہیں گے تو ان کے لیے ٹیلی ویژن بھی لانا ہے وی سی آر بھی لانا ہے فلمیں بھی لا کر دینی ہے گانے بھی انہیں سنانے ہیں، آخر تفریح بچوں کا حق ہے یہ سارے ان کے سارے گناہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں تو شیطان ایسی سوچیں ڈالتا رہتا ہے بہرحال یہ تو ہماری سوچ ہے تو صحابی جو تھے رضی اللہ عنہ انہو انہوں نے یہ سوچا کہ شادی سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو جناب ایشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے کہ آپ کے تین صحابی آئے تھے انہوں نے مجھ سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا تھا اور پھر یہاں مسجد میں بیٹھ کے انہوں نے آپس میں یہ یہ وعدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں کیا ان کی حوصلہ افزائی کی کیا ان کو خراج تحسین پیش کیا کیا لوگوں کو کٹھا کر کے کہا کہ ایسے عبادت کرنی چاہیے نیکی کا جذبہ ایسے ہونا چاہیے باقی لوگ ان کی تقلید کریں نہیں نہیں نہیں آپ نے لوگوں کو کٹھا ضرور کیا لیکن ان تین صحابہ اکرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہیں ان کو تمغہ حسن دینے کے لیے نہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں بلکہ آپ نے یہ کہا کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ یہ باتیں کی ہیں جبکہ میرا طریقہ یہ ہے میرا معمول یہ ہے کہ میں نفری روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا ہوں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں تجز ادا کرتا ہوں تلاوت کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں اور یہ ہے میری سنت یہ ہے میرا طریقہ اور جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور فرمایا یاد رکھو میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں تو میرے بھائی اب یہاں پہ دیکھ لیں آپ اسی لیے ہم بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں فلان کام نہ کرو یہ بدت ہیں وہ کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے اس میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے جو ابھی آپ نے اس حدیث میں سن لیا کہ یہ نبی وسلم کو کراس کرنے کے مترادف ہے آپ سے آگے نکلنے کے مترادف ہے اور یہ سوچ رکھنے کے مترادف ہے کہ نیکی کا یہ کام جو میں کر رہا ہوں نوز ملا آپ نہیں کر سکے اور یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ ایسے موقع پہ کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ جی اللہ کے رسول کی تو بات ہی اور ہے میرے بھائی جو اللہ کے رسول کی بات ہے وہی وہ ہمارے لیے ہے آپ ہی ہمارے لیے نمونہ ہیں آپ ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں جو عبادت اللہ کے رسول نے کی ہے وہی کریں اور آپ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں جو چیزیں آپ نے کی وہ امت کے لیے بھی جائز ہیں جن سے آپ دور رہے امت کو بھی دور رہنا چاہیے سوائے ان امور کے جن میں آپ کو اسنا اس حاصل ہے جو آپ کی خصوصیات میں سے ہیں وہ آپ کے ساتھ خاص ہیں باقی تمام امور میں آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں ہمارے اسوا ہیں ہمارے آئیڈیل ہیں اور میرے بھائی وہ سارے کام چھوڑ دیں وہ سارے کام چھوڑ دیں جن کو آپ عبادت سمجھتے ہیں لیکن ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے چاہے کسی نے بھی وہ عمل آپ کو بتایا ہو بتانے والا کوئی بھی بزرگ ہو کوئی بھی مولوی صاحب ہو کوئی بھی کاری صاحب ہو کوئی بھی حافظ صاحب ہو کوئی بھی دوست ہو آپ کے والد صاحب ہو آپ کا کوئی عزیز ہو یہ سب قابل احترام ہیں لیکن جب اس عبادت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے آپ کی سٹیمپ نہیں ہے اس کے قریب نہ جائیں اس کو آپ چھوڑ دیں اسی لیے بھائی پوچھتے ہیں مسلسل کہ کیا طواف مجید کی طرف سے کر سکتے ہیں کیا اپنے کسی عزیز کی طرف سے طواف کر سکتے ہیں تو ہم اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے آپ کے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کے میں سے کسی ایک نے بھی کسی مجھ کی طرف سے طواف نہیں کیا کسی اور کی طرف سے طواف نہیں کیا تو آپ بھی نہ کریں آپ اپنی جام سے طواف کریں اور طواف کے دوران ان کے لیے دعا کریں جن کے لیے آپ طواف کرنا چاہتے ہیں اگر مجد کے ساتھ اصال ثواب کرنا چاہتے ہیں ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ طریقے اختیار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں مجھ کی طرف سے پورا حج کرنا یا پورا عمرہ کرنا اگر آپ اپنا حج عمرہ کر چکے ہیں تو تیسرے نمبر پہ صدقہ خیرات کرنا اس کی طرف سے اور چوتھے نمبر پہ ان کے لیے دعا کرنا اس کرنا یہ چار عمل بار بار کرتے رہیں تکرار کے ساتھ کریں کوئی نیا عمل ایسا لے کر نہ آئیں جس کو آپ اسال اس ثواب سمتے ہوں جبکہ وہ نبی وسلم کی حدیث سے ثابت نہ ہو تو خلاصہ اکلام یہ ہے کہ نبی وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں ہمیں ہر معاملے میں آپ کی طرف دیکھنا چاہیے اب میرے بھائی میں درس کو ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوال جو ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے جواب صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق دینے کی توفیق نہ فرمائیں اور آپ کو سننے کی اور اس کو پرامل کرنے کی توفیق نہ فرما